کیا میری آواز آ رہی ہے السلام علیکم سپیک اور الرحمن الرحیم ابو ہے جے میں ابو کے کل اپنے وَاللَّيْلِ اذا ایدہ سجا اس کی مکمل تفسیر پڑھ لی تھی آج ہم پڑھیں گے ما ود ربک کا و ماں کلا آپ کے رب نے نہ آپ کو بالکل چھوڑ دیا اور نہ ہی آپ سے نفرت کی ہے ما ود ربک جیسے محضوب ہے تو آپ کے رب نے نہ آپ کو بالکل چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے نفرت کی ہے تو ادا سجا یہ قسم ہے اب جواب قسم ما کا ربو کا و ما قالا یہ جواب قسم ہے اور مشرقین کے دعویٰ کی تردید ہے جو انہوں نے دعویٰ کیا اس کو رد کرنا ہے انہوں نے جو دعویٰ کیا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے آپ سے ناراض ہے تو اب اس کی تردید ہے ما آ ربو کا آپ کے رب نے نہ آپ کو بالکل چھوڑا ہے و ما قلعہ اور نہ ہی آپ سے نفرت کی ہے وخرت خیر اللہ کا مین الولا اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہت بہتر ہے ول آخرت اور آخرت خیر اللہ کا آپ کے لیے بہت بہتر ہے مین الولا دنیا سے یہاں آخرت ود الخرہ میں آخرت جو ہم سنتے ہیں آخرت اسی معنی میں ہے اس آیت میں جو منل اولا کا لفظ آیا اولا آخرت کے مقابلے میں ہے تو اس سے دنیا مراد ہے تو اس آیت کی تفصیلی اس طرح ہوگی کہ کپار اور مشرقین جو آپ کو تانے دے رہے ہیں وہ دنیا میں تو اس کا مشاہدہ کر ہی لیں گے کہ یہ سراسر غلطی پر تھے اور ان کا یہ تان تان و تشنی ٹھیک جی نہیں تھی اور اس سے آگے ہم اخروی انعامات جو ابدی ہیں ہمیشہ کہیں اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جو اخروی انعامات ہیں وہ دنیاوی انعامات سے بہت زیادہ اور بہت بہتر خیرون یہ تو یہ ہے کہ آخرت سے مراد دنیا کے بعد والی زندگی اور اولا سے مراد دنیا ہوں تو پھر اس کی تفصیل یوں ہوگی اگر آخرت اور اولا ملل تو اس میں آخرت اور منل اولا میں اولا اسے لغوی معنی مراد لیں آخرہ کا معنی پچھلی گھڑی اولا کا معنی پہلی گھڑی لغوی مانا کے اعتبار سے اس کی تفسیر یوں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کی ہر حالت پہلے پہلی حالت سے بہتر ہی ہوتی چلی جائے گی اور مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنی ترقی میں ہر وقت اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو اس لغوی معنی کے اعتبار سے اس آیت کا مفہوم بہت عام ہو جاتا ہے اس میں ظاہری اور باطنی دنیاوی اخروی تمام کے تمام انعامات آ جاتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے تمام انعامات آ جاتے ہیں اور پہلے معنی کے اعتبار سے صرف آخرت کے انعامات آ جاتے ہیں رَبُّكَ اور کا رب کو اتنا دے گا کہ ہو جائیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ امت جو فتوحات کریں گی آنے والی فتوحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ اس آیت کے اندر بے شمار انعامات دنیاوی اخروی انعامات کا وعدہ فرمایا گیا مثلا دشمنوں پر پتہ اقتدار کامل مل کثرت امت اسلام کی اشاعت آخرت میں شفاعت کثرت ثواب وغیرہ وغیرہ تو یہ بے شمار انعامات جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یعطی کا رب کا کے معنی یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت عطا فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دیں گے یہاں تک کہ رب کا فتح روزہ فتح روزہ فتح روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں رب کا, کا معنی کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت عطا فرمائیں گے اور آپ کی امت کو بخش دیں گے فتح تو آپ راضی ہو جائیں گے اور یہی تفسیر حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی منقول ہے یہی تفسیر یوقی کا ربو کا کی یہ تفسیر پہلی تفسیر کے مطابق یہ عام ہے اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ اور اس امت کی بخشش کے ساتھ خاص ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ارضا وواحد من امتی الناب کہ جب یہ بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا اس وقت تک جب تک ایک آدمی بھی میری امت میں سے جہنم میں رہے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی میری امت کے بارے میں میری شفاط قبول فرمائیں گے یہاں تک کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے رضی طے محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ راضی ہیں تو میں آرض کروں گا یا رب رضیتو اے میرے رب میں راضی ہو گیا مسلم شریف میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت کی جس میں ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور رحیم جو میری طباع کرے گا وہ مجھ میں سے ہے اور جو میری نافرمانی کرے گا تو اے اللہ آپ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں پھر دوسری آیت نازل ہوئی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ذکر ہے اے, فإنهم عبادك اے اللہ اگر آپ آزام دیں گے تو یہ تیرے بندے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر زاری شروع کر دی اور بار بار یہ فرمایا اللہ امتی اللہ امتی امتی تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کیوں روتے ہیں جبرائیل امین نے آ کر رونے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی مخصرت چاہتا ہوں تو اللہ رب نے جبرائیل السلام کو دوبارہ بھیجا فرمایا کہ جا کر یہ کہ دو کہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو امت کے بارے میں راضی کر دیں گے آپ غم نہ کریں اللہ بکر. حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا ایک گروہ عراق تم کہتے ہو کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا على انفسہم لا تقنطو من رحمت اللہ, اللہ> میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں تو زین العابدین رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ امید والی آیت کا رب کا فطرزہ تو یہ اس میں کا رب کا فطرزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی اقروی انعامات دینے کا وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں تو دل کی اطمینان کے لیے اور استحقاق انعامات کی دلیل کے طور پر اب آگے کچھ انعامات کا ذکر فرمائیں گے اللہ رب العزت یہ پہلی نعمت پھر دوسری نعمت وبا جد کا نعمت وغیرہ انعامات کا ذکر فرمائیں گے اللہ رب العزت یہ شاء اللہ کل کریں گے ابھی تک کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے السلام جی علیکم و اللہ